آلی کا کا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اور سلسلے کی انفرادیت خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ سلسلہ خصوصی طور پر کاروباری مسائل کے حوالے سے تجارتی مسائل کے حوالے سے اور مالی معاملات مالی لین دین جو ہے جس میں آپ کی کوئی نہ کوئی سنتی حوالہ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی کاروباری معاملہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو کوئی اشکال ہے کوئی سوال قائم ہوتا ہے اور آپ فکری طور پر شرعی طور پہ رہنمائی چاہتے ہیں تو الحمد عزوجل ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر اتاری مدنی مد اللہ العلیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں اور انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کی قود ہوں گی آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے میں بھی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر دور سلام پڑھنے کے حوالے سے بڑے فضائی و برکات کتب احدیث میں آئے ہیں چنانچہ الترغیب و ترحیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علی ہیں و سلامات منصل علیہ یوم الف مرۃن لم یمت الجنہ یعنی جو شخص روزانہ ایک ہزار بار دور پاک پڑھے گا تو مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی کال آ چکی ہیں تو آپ کی کال ہی سے آپ کے سوال ہی سے ابتدا کرتے ہیں اور پہلی کال سنتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء کال کے ساتھ سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں جی اگر ہم کسی ریسٹورینٹ میں کام کر رہے ہوں اور وہاں پر شراب بھی بیچی جاتی ہو کیونکہ ہم باہر کی ممالک میں رہتے ہیں تو یہاں شراب کی حرید و فروحت عام ہے تو کیا ہمیں وہاں پر کام کرنا چاہیے یا نہیں جواب اشارت فرما دیں ٹھیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمصرین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا کیا کام ہے ریسٹورینٹ میں جی ان کی نئے یا وہاں کلمبر ہوں الیکٹریشین ہوں یا سیکورٹی گارڈ ہوں یا ایسی ان کی کوئی ڈیوٹی ہو جس کا تعلق شراب کی نقل و حمل سے نہ ہو اگر ایسی ڈیوٹی ان کی ہے وہاں پر کہ شراب نہ اٹھاتے ہیں نہ, نہ سروائیو کرتے ہیں نہ لین دین کرتے ہیں کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کر جی تو ان کی ڈیوٹی جائز ہوگی لیکن باہ راست اگر ان کی انوالومنٹ ہے شراب کے تعلق سے تو پھر ایسی ڈیوٹی جائز نہیں ہوگی تو یہ دو قسمیں بنتی ہیں دو تفصیل میں نے بیان کر دی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا معاملہ حل کر لیں ٹھیک ہے اگلی کو میرا سلسلہ احکام سیارت میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ نوکری کرتا ہے تو اس, اس کے ساتھ یہ کمنٹمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ کو چھ مہینے آپ کو جو سیلری ہے وہ آٹھ مہینے پوری دی جائے گی اور چھ مہینے کے بعد آپ کو بونس دیا جائے گا کیا بونس لینا چاہیے تو یہ جواب اشات فرما دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ چھ مہینے کے بعد بونس دیا جاتا ہے میں یہ کر رہا تھا کہ بڑا اچھا ادارہ ہے جی جس میں چھ مہینے بعد بونس بھی ملتا ہے جی عام طور سے جو بڑے ادارے ہوتے ہیں ان میں سال بعد ہی بونس ملتا ہے جی بسا اوقات کوئی ایسی زیادہ سرگرمیاں رہیں بہت زیادہ محنت طلب کام رہے یا کمپنی کو کوئی خاص نفع پہنچا جی تو ایک سے زائد بونس بھی پاس کمپنیوں کو متعلق سنا ہے جی کہ وہ دے دیتی ہیں اب ان کا سوال یہ ہے کہ بونس کا لینا جائز ہے یا نہیں جی دیکھیں بونس کا لینا تو جائز ہی ہوگا اگر آپ کا کام جائز ہے اس, جی اس ادارے کے اندر جہاں آپ جاب کرتے ہیں جب آپ کی جاب جائز ہے تو بونس بھی جائز ہے لیکن سوال کا ایک رخ اور ہے وہ رخ یہ ہے کہ کمپنی پر بونس دینا لازم ہے یا نہیں جی معاملہ یہ ہے کہ اگر تو کمپنی نے اگریمنٹ کے اندر طے کیا ہے کہ جناب کتنی تنخواہ ہے اور بونس بھی ہوگا سال میں بونس ہو ہوں گے سال میں ایک ہوگا یا دو ہوں گے تو وہ گویا کہ سیلری ہی کا ایک حصہ ہے سیلری کے ایک حصے کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے اور کمپنی کو ایسی صورت میں دینا لازم ہوگا بعض ادارے ایسے ہیں کہ اگر وہ ایگریمنٹ میں یہ سراہد کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں کوئی بونس نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کمپنی پر دینا لازم نہیں ہوگا وہ پھر بھی اگر دے دیتی ہے تو پھر اس کی طرف سے ایک احسان اور ایک طرح سے تبرو قرار پائے گا اس کی بھی گنجائش موجود ہے لیکن جہاں ایگریمنٹ کے اندر طے ہوتا ہے وہاں دینا ضروری ہے ٹھیک ہے جی آپ کا بھی سوال کا جواب پورا ہوا میرے پاس جو سوال تھا ایک اور میں نے سوچا تھا کہ اس ہفتے آپ سے کروں گا وہ یہ تھا لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے بازوں کا یعنی ایک تو یہ کہ پیسے ہی نہیں ہیں ہاتھ میں ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن دوسری صورت یہ ہے پیسے ہیں ہاتھ میں لیکن کسی کاروبار کی سوج بوج نہیں ہے تو ایسے افراد چاہتے ہیں کہ کسی کے پاس ہم انویسٹ کر دیں پیسے اب مارکیٹ میں دسیوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جان پہچان والوں میں شناساؤں میں کچھ تو جو ہے وہ گویا کے سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں کچھ ڈرا رہے ہوتے ہیں باہر کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اب جب ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو کون سے موٹے موٹے اصول ہیں جس کو ہم اپنے پیشے نظر رکھیں تو وہ انویسٹمنٹ ہماری جائز ہو جائے گی شریعت کے دائرے میں ہو جائے گی غلطیوں سے ہم بچ جائیں گے دیکھیں سب اصولوں کا ایک اصول میں دے دیتا ہوں ٹھیک دونوں فریقے نائیں ٹھیک ہے اور آ کر عرض کریں کہ جی ہم ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک جی آپ ہمیں چند پوائنٹ بتا دیں ٹھیک جی ہے اس کے مطابق ہم معاہدہ بناتے ہیں صحیح جی اور وہ معاہدہ دوبارہ لا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں جی اس سے بڑھ کر سہولت کیا ہوگی ٹھیک ہے یعنی جو بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے چھوٹی بڑی کسی بھی قسم کی تو پہلے شرعی رہنمائی سے باقاعدہ معاملہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ایک لفظ ہے نا جی جی کاروباری شروع کر رہے تو انویسٹمنٹ ایک لفظ ہے جی جی لیکن پوری دنیا انویسٹمنٹ پہ چل رہی ہے صحیح اتنی وسط ہے اتنی وسط ہے اس معاملے کے اندر کہ کہیں جو ہے وہ سامنے والا بھی پیسہ ملا رہا ہوگا کہیں نہیں ملا رہا ہوگا کہیں قبضے کے مسائل آئیں گے کہیں جو ہے وہ ملکیت کے مسائل آئیں گے کہیں نفع کی تقسیم پر جھگڑا ہوگا کہیں جو ہے وہ نفع کس تناسب سے تقسیم کرنا ہے یہ سوالات ہوں گے ٹھیک سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے آ کے سمجھ لیا جائے ٹھیک اپنے کام کا جو جو بھی آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا بیان کر کے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں جو بھی رہنمائی ملے کہ بھئی ان چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ ایک تحریر تیار کریں ٹھیک ہے ایک اگریمنٹ تیار کریں اور اس اگریمنٹ کو آ کے دوبارہ دارالفتہ میں دکھا دیں کہ یہ اگریمنٹ ہم کرنے لگے ہیں آپ بتائیں صحیح ہے یا نہیں ہے تالیستالیس منٹ میں کوئی فیس نہیں لی جاتی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اللہ نے چاہا تو آپ جب جب کہیں گے دارالفتہ کے جو سروسز ہیں آپ کے لیے حاضر ہیں اور رہنمائی لے کر کام کریں ایک طبقہ ہے جو کام کا جب اینڈ ہونے لگتا ہے نا اور آپس کا جو تنازع ہوتا ہے اس کے ہلکے پیدل آتے سال بعد دو سال بعد پانچ سال بعد اور پھر اتنا کچھ ہو چکا ہوتا ہے اور پھر ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں فوری جواب نہیں دیا جا رہا دی پھر آپ کا پانچ سالہ مسئلہ ہے اور اس پانچ سالہ مسئلے کے اندر کہاں کہاں ان کس کس کربٹ بیٹھا ہے اتنی تفصیل ہے کہ جیسے جیسے پرت اٹھاتے ہیں ایک نئی کہانی نکلتی ہے ٹھیک تو فیکٹری تو ہے نہیں کہ جناب سانچے میں مال ڈالا اور نکل گیا تو حقائق جب دیکھے جاتے ہیں تو تفصیل لمبی سے لمبی ہوتی چلی جاتی ہے ٹھیک مشکلات بھی ہوتی ہیں اب ایک مسئلہ آیا ہوتا ہمارے پاس جی تو اور وہ مسئلہ ایسا کیا جیب و غریب کہ اس کے اندر ابتدا جو ہے وہ مداربت بن رہی ہے پھر بعد میں شرکت شروع ہو گئی ہے پھر اس کے بعد کچھ اور ہو گیا ہے اس کے بعد کچھ اور ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا کنڈیشن چینج ہوتی ہے کہانی یہ ہوتی ہے جی ایک نے پیسے دینے سے اس نے دیے نہیں اس نے اپنے پیسے ملا شروع کر دیا تو یہ شرکت تھوڑی ہوئی پھر بعد میں اس کے پیسے آئے ٹھیک ہے اس کے پیسے آئے تو اس نے بھی پیسے ہم نے بھی کام شروع کر دیا بعد میں یہ چلا گیا پھر واپس آ گیا پھر چلا گیا پھر واپس آ گیا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا اب تمام مسائل کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب اب بتائیے شرعی رہنمائی کیا ہوگی خیر حل موجود ہے ایسا نہیں نہیں ہے لیکن پھر پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں صحیح. شریعت مطالعہ کے تعلیمات تو اس لیے ہیں نا کہ پیچیدگیاں پیدا ہی نہ ہو آپ سیکھیں سمجھیں اور عمل کریں صحیح کوئی پیچیدگی نہیں آئے گی ٹھیک لیکن آخر میں آنے سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ٹھیک یعنی امتدان ہی جو ہے وہ شرعی رہنمائی لے لی جائے اور بالکل اپنے صحیح. جو بھی کام کی نوعیت ہے اس حوالے سے رہنمائی لے لی جائے تو انشاءاللہ بچت کی صورت بھی رہے گی مسائل بھی پیدا نہیں ہوں گے اگلی کال کی طرف برتن جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سگار محمد شاہ رخ اتاری ہندا وانی سے بندی کرم سلسلہ احکام تجارت میں میروز بھائی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں جہاں مزدور کام کرتے ہیں تو دکاندار بول دیتا ہے مزدور سے کہ جھوٹ بول جانا کوئی گراہک آئے تو اسے کہہ دینا کہ وہ یہاں نہیں ہے یا فون پر کہہ دیجئے کہ یہاں نہیں ہے تو مزدور پھر وہاں نوکری کر رہا ہے تو کہنا پڑتا ہے تو ایسا مزدور کو کہنا کیا ہے کیا یہ صحیح ہے یا پھر غلط اس کی رہنمائی فرما دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دل میں تو میرے بھی کچھ آ رہا ہے لیکن مفتی صاحب ہی سے پوچھتے ہیں کیونکہ مفتی صاحب ہی جواب دیں گے جی مفتی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو ایسے کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی ایک طے شدہ ضابطہ ہے تو جھوٹ جھوٹ ہے آپ خود بولیں کسی کے کہنے پہ بولیں سیٹ صاحب کے کہنے پہ بولیں جھوٹ براہ جھوٹ ہے زندگی میں مشکل مراحل یہی ہوتے ہیں ایک اسلامی بھائی مجھے ملا جی کافی پرانی بات ہے تو اس ٹائم کہ اپنا جو ملاقات کی جگہ ہوتی تھی جی سینا یہاں سین جی جی جی جی ملاقات کرواتے تھے تو کہا کہ میرا شروع کرنے کا تھا اخبار کی تقسیم ٹھیک میں نے آ کے سیٹ کیا اور مشورہ کیا کہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا اس میں پرانی آیات ہوتی ہیں اس کو پھینکنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو کہا کہ میں اس فیلڈ میں جانے سے بچ گیا یعنی میں ایک بے آدبی کا مرتکب ہوتا اور یہ ہوتا ہے اخبار والے آتے ہیں اور ٹھکا کر کے جی پھینک چلے جاتے ہیں ان کو اتنی پریکٹس ہوتی ہے دوسری بھی پھینک دیتے ہیں اب قرآن آیات بھی ہوتی ہے بالکل ہوتی تو قوت فیصلہ ہوتی ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے اس کے محرکات ہوتے ہیں ٹھیک اب یا تو یہ ہے کہ سیٹ صاحب کو بول دیں کہ یہ کام اس سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کے یہ یہ کام ہے آپ جتنا چاہیں مجھ سے کروائیں میرا یہ ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر یہ کام میں کروں گا لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا ٹھیک تو یہ جو قوت ارادہ ہوتی ہے نا یہی انسان کی یہ انسان کی بہت بڑی قوت ہوتی ہے ٹھیک اور یہ کمزور ہونے سے بہت سارے معاملات کمزور ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک اصطلاح ہے مداحنت اب مداحنت اگر میں خلاصے کے اعتبار سے بیان کروں گی کیا ہوتی ہے کہ جو ہے صحیح ہے ٹھیک ہے سب چلتا ہے نہ حلال و حرام کی تمیز نہ اچھے برے کی تمیز نہ کسی اور کی تمیز تو جب مداہنت آ جاتی ہے تو انسان جو ہے اس کے دل سے بھی ایک طرح سے ختم ہو چکی ہوتی ہے تو ویسے کام کر رہا ہوتا ہے پھر جو ایک قوت ایمانی ہے وہ بھی کمزور ہو چکی ہوتی ہے थी. تو اس طرح کا جو سٹیپ وہی لے گا جس کی قوت ایمانی مضبوط ہوگی مداحنت سے بچا وہ مداحت سے بچے گا وہ تو گناہ سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور وہ بچنا یہ نہیں ہے کیونکہ گناہ کے سے بچنے میں اصل میں نفس کی کاٹ ہے ٹھیک خواہشات کی پیروی کو چھوڑنا ہے اب بندہ سوچے کہ نہیں جی ذرا ماحول عجیب سا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا کہ اگلے دن برٹس نوکری سے فارغ ہو ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا اور اگر کتنے سے شعبے ہیں جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی جی بعض جگہ ممکن ایسا اس طرح کے لوگ سوالات پوچھتے ہیں جی کہ جی خاص طور پر بیرون ملک میں پوچھتے ہیں جی کہ, جی کہ یہاں مسائل ایسے ہیں کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جی تو جناب ایسیڈیٹی کیسے جائز ہو سکتی ہے کہ جو ایک فرض ہے جی اس سے روکتی ہو جی جی تو یہاں بندے کے سامنے چوائس ہوتی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے جی اور کس طرف وہ چلتا ہے اب وہ جہاں چلے گا اس کا جو ہے وہ کیا کرایا خود ہی بکتے گا جی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی غلط کرے اور صحیح نتیجہ پائے اگر غلط کرے گا تو غلط نتیجہ پائے گا ٹھیک ہے مطلب ویسے مارکیٹ میں ایک چیز دیکھی وہ میں سمجھتا ہوں یہاں پر دوں ان کی جی جو ترقی بھی ہو جائی کہ مارکیٹ میں دیکھے کہ جو دو چار امپلائز ہیں نا اور ایک آدھ یا دو اس میں سے ایسے جو جھوٹ نہیں بولتے اور نمازی ہیں اس طرح کا مذہبی ایک ذہن ہے ان کا اور انہوں نے ایک آدھ دفعہ کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہم آپ کا یہ کام نہیں کریں گے جو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اسے بتا دے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا باقی جو ڈیوٹی آپ بولو میں کروں گا تو پھر وہ سیٹ ہو یا کوئی بھی ہو پھر وہ اس سے بولتا بھی نہیں پھر وہ دوسرا بندہ ڈھونڈتا ہے کہ جو یہ کام کر دے گا تو بھارت وہ ڈھونڈنا بھی نہیں چاہیے اسے وہ کروانا ایک الگ میٹر ہے جو بھی اس کا شریعت کا حکومت لیکن یہ بچ جاتا ہے یہ جب بولے گا تو پھر یہ بچ جاتا اصل میں یہ معاملہ بڑا نازک ہے جی یعنی یہ ٹاپک اتنا یہ سمجھے کہ ہاٹ ٹاپک ہے جی ہزاروں مسلمان اس مسئلے میں ازیت کا شکار ہے جی سیٹ صاحب نے بولنا ہے کہ تم نے جو نا جعلی کھاتے بنانے شیٹ صاحب نے بولنا ہے کہ جناب تم نے جالی انوائس بنانی ہے شیٹ صاحب نے بولنا ہے کہ تم نے جناب ٹیکس کے یہ معاملہ چھپانے ہیں شیر صاحب نے بولنا ہے کہ پارٹی کو جا کے یوں کرنا ہے یوں بولنا ہے یوں کرنا ہے پھر یہ معاملہ ترقی پاتے جاتے ہیں ٹھیک دھوکے دہی کے صورتیں بنتی ہیں پتہ ہے کہ جناب یہ چیز ہے اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہے ٹھیک ایسا جناب گاہک کو بلا پسلا کر تیار کرنے کا دیا جاتا ہے وارنٹی تک بازو کا ظاہر کر دی جاتی ہے گاہک آتا ہے تو کچھ نہیں ملتا تو یو سیٹ صاحب کے کہنے پر لوگ بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں ٹھیک ذہنی دباؤ سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل مضبوط کریں اور جو اچھائی ہے اس کی اہمیت آپ کے مدنظر ہونی چاہیے برائی کی جو مذمت ہے وہ آپ کے مدنظر ہونی چاہیے اسی تنازع میں آپ فیصلہ کر پائیں گے اور قوت ایمانی اسی وقت پیدا ہو پائے گی اچھا قوت ایمانی جو ہے اس کے لیے صحبت بڑی ضروری ہے یعنی انوائرمنٹ صحبت کی مختلف اقسام ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو نمازیں پڑھتا ہے مکمل طریقے سے دینی کتب کا مطالعہ کرتا ہے اس مطالعے کی برکت سے اس کے قوت ایمانی مضبوط ہے थी. یعنی اس کی جو صحبت ہے کتابوں میں گزر رہی ہے ٹھیک نیک اجتماعات میں شریک ہوتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہے تو قوت ایمانی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سے لوگ ہیں کہ ان کا ماضی کیا تھا لیکن جب سے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہوئے بیانات سنے اور ان اجتماعات میں جو بیانات ہیں وہ تنوع کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ایسا نہیں کہ بھائی ہر سال ایک ہی موضوع رپیٹ ہو رہا ہے ہر ہفتے نئے سے نیا موضوع نیا سے نیا مواد جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں आर... بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو کتنے سے لوگ ہیں جو آتے ہیں سنتے ہیں پلٹتے ہیں جی تو اصل میں جو صحبت ہے وہ بڑی ہی اہم چیز ہے اور ہم نے اگر ہم قدیم زمانے کی طرف نظر کریں جی تو لوگ بزرگان دن کی صحبت میں آتے تھے اور بدلتے تھے تو صحبت میں آ کے ایک ماحول چینج ہوتا ہے صحیح بندہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میں کبھی نہیں کر سکوں گا لیکن اس کے بعد وہ کام فورن ہو جاتا ہے وہ اسٹیپ لیتا ہے ٹھیک وہ اسٹینڈ لیتا ہے اور اس کی جو قوت ایمانی ہو ہے وہ بیدار ہوتی ہے مزید بڑھتا ہے جی ٹھیک ہے کافی تفصیلی جو ہے مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا اور یہ صرف شاروخے آپ کے لیے نہیں دیگر بھی جو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بھی اس قسم کے افراد ہیں اس قسم کے معاملات میں وہ بھی ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں حضور میرا نام منور اثاری ہے اور میں پنجاب پولیس سے تعلق رکھتا ہوں پرندے پالنا توتے اور کبوتر وغیرہ فینسی جو ہوتے ہیں یہ میرا شوق بھی ہے اور جب ان کی بریڈ یعنی ان کے بچے وغیرہ نکلتے ہیں تو وہ بیچ بھی دیتا ہوں اس میں جب میں اپنے زندہ یا جوڑے بیچتا ہوں کسی کو رکاو کو دکھاتا ہوں تو کیا یہ اس کو بتاؤں کہ نر میں فالٹ ہے یا بعض اوقات اور میں جو ماتی ہوتی ہے اس میں فالٹ ہوتا ہے کہ وہ انڈے تو دیتی ہے اور بیٹھتی بھی ہے لیکن بچوں کو پالتی نہیں ہے فیر صحیح طریقے سے نہیں کراتی ہے تو گاہک کو جب بیچوں گا تو یہ کیا بتانا میرے لیے ضروری ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مطلب اگر میں نہ بتاؤں تو اس میں ایک اپنے پرندے کا ایپ چھپانا اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اگر گاہک کو بتائی جائے تو ممکن ہے کہ وہ وہم کرے اور بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پرندہ میرے پاس نہیں چل رہا ہوتا یا میرے پاس وہ پرندہ انڈے بچے ٹھیک کر رہا ہوتا ہے نکال رہا ہوتا ہے تو دوسرے کھلنے کے بعد جسے میں سیر کروں گا وہاں جا کے وہ ماحول کی تبدیلی جگہ کی تبدیلی کیج کی تبدیلی کی وجہ سے وہ مطلب ریڈ صحیح نہیں کرتا اس کے بارے میں حکومت شاید فرمائے کہ بیچتے وقت کا کوئی ساری باتیں بتانی اپنے پرندے کا ایپ بتانے کے زمرے میں آئیں گی یا بتائی جائے نہ بتائی جائے چلیں ٹھیک ہے جی منوری آپ کے سوال کا سوال ہو گیا اور اچھے خاصہ جو ہے آپ کا تجربہ بھی مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچایا جی کافی تفصیل سے انہوں نے جی دیکھیے پرندوں کی خرید و فروخت جائز ہے ٹھیک انہیں پالنا بھی جائز ہے لیکن پالنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دانے پانی کا بھرپور خیال رکھا جائے ٹھیک کیونکہ بعض اوقات کیا ہے کہ لوگ گھروں نے خاص طور پر پالتے ہیں ٹھیک تو اب گیما گیم آگے میں جاری ہے پرندوں کا کسی خیال ہی نہیں آیا تو یوں غفلت کے مواقع ہوتے ہیں ٹھیک تو خاص احتیاط کی جائے کہ دانا پانی کا خیال رکھا جائے جی اب آتے ہیں ان کے سوالات کی طرف جی ان کا سوال یہ تھا کہ جو چیزیں یہ بتا رہے ہیں کہ یوں یوں یوں یوں آتی ہیں ان معاملات کے اندر کیا اس کا گاہک پر بتانا ضروری ہے یا نہیں ہے دیکھیں اصول یہ ہے کہ کسی بھی شعبے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے قیمتوں میں فرق آتا ہے ان چیزوں کا شمار عیب میں کیا جاتا ہے یعنی قیمتیں کم ہوتی ہیں جن اسباب کی وجہ سے ان چیزوں کا شمار عیب میں کیا جاتا ہے اور بیچنے والے کے لیے عیب نہ چھپانا ضروری ہے اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ یہ کہہ کر بیچا جائے کہ یہ پرندے ہیں, آپ کے سامنے ہیں مطلب کہ عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہوں گے بیمار تو نہیں ہے جی تم بیماری کی اشراعت کر دے گی بیمار نہیں ہے باقی آپ کے سامنے ہیں تو اگر یوں اس, ان کے عیوب سے بارات ظاہر کر دی جائے کہ اس کے بعد جیسے بھی ہیں یہ آپ کی آپ کے نصیب ہیں آپ خرید لینا تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ایپ چھپائے ہیں کیونکہ آپ نے ان اوب کے متعلق اپنی بارات ظاہر کر دی ہے یعنی آپ بری ہو گئے اب جیسے بھی آپ خود دیکھ کر فیصلہ کر کر لے کر جائیں میں نے ظاہر ان کا دکھا دیا ہے ٹھیک تو یہ ایک آپشن ہوتا ہے اگر یہ آپشن آپ استعمال کریں تو یہ محتاط طریقہ کار ہے اس طریقہ کار پر چلنے کی بنیاد پر جو آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کی باریکی میں جانے کے بجائے یہ طریقہ آپ اختیار کر لیں کیونکہ اب باریکی میں جائیں گے تو بات چیزیں ہیں جیسا انہوں نے خود بیان کیا جی کہ ایک پرندہ جو ہے نا وہ ماحول کی وجہ سے انڈے جی جی جی نہیں دے رہا ہوتا چل رہا دیکھیے وہ ماحول چینج ہوتا ہے تو وہ انڈے دینا شروع کر دیتا جی ہے جی جی اور پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ بریڈ کے لیے ہی جانور لے کے جاتا ہے جی بار لوگ ایک جگہ لے جاتے ہیں شوقیہ گھروں میں رکھنے کے لیے جی جی جی ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ان کی افزائش ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لے کے جاتا ہے گانا پانی خرچ کرتا ہے جی خواہش تو اس کی ہوتی ہے ان میں افزائش ہو جی تو برات بیان کر کے پھر آپ یہ معاملہ کر لیا کریں ٹھیک اگلی محمد عثمان تاریخ شیخو سے سیر کر رہا ہوں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ گروی کے مکان کا کاروبار کرنا کیسا گروی کے مکان کے کاروبار کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ کرایہ دار سے دو لاکھ روپے لے کر دو سال کے لیے مکان کرایہ دار کرایہ دار کو دے دیا جاتا ہے اور دو سال تک کرایہ دار سے کرایہ نہیں لیا جاتا دو سال گزرنے کے بعد دو لاکھ روپے واپس کر کے کرایہ دار سے مکان خالی کروا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایسا رکھتا ہے بہت بڑا کاروبار بن گیا پنجاب کا یہ جو کام ہے خالدی کام ہے جو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ قرضہ ہے اس لیے آپ واپس لے رہے ہیں اور اس قرضے کے بنیاد پر آپ نے ایک مکان لیا ہے اس مکان کو آپ کرایہ پر چلائیں گے یا اس میں خود رہائش اختیار کریں گے یا اس کو گودام بنائیں گے یا کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے یہ ایک طریقہ کار ہے لوگوں کا تو گروی کی جگہ سے فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے اور قرضہ دے کے کوئی چیز لینا اور اس سے نفع اٹھانا یہ سودھی طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے بچنا اشد ضروری ہے اور اب تک آ, مثال کے طور پہ انہوں نے فائدہ اٹھایا صرف تو شوا کریں گے ٹھیک اگر وہ مکان کرایہ پر چلایا اس سے آمدنی حاصل کی تو وہ آمدنی مل کے خبر سے ایسی آمدنی کو ثواب کی نیت کیے بغیر صدقہ کرنا ضروری ہے ٹھیک اچھا مسلم یہ جو صورت آئی ابھی سوال میں اس میں تو انہوں نے کہا کہ دو لاکھ روپے لے کر اور گروی رکھ لیا گویا کے اور وہ اس کا کرایہ نہیں لیا یہ اسی سوال کی ہے کہ یہ آگے ایکسٹینشن بنی ہے جو پچھلے دنوں آ رہا تھا کہ جنہوں کرایہ کم کر رہے تھے اور یوں کر رہے تھے دو سو پائے جاتے ہیں مارکیٹ جی اب دو لاکھ بھی انہوں نے مثال اور معاول, مثال کے طور پر گہن کیا ہے رقم اگر زیادہ ہو جاتی ہے نا جی تو کرایہ بالکل مائنس ہو جاتا ہے جی زیرو جی کرایہ ہوتا ہے جی اگر رقم کچھ کم ہے مطلب کہ بیانے کی جتنی رقم ہوتی ہے اس سے زیادہ ہے جی مثال کو تو بیانے کی رقم لوگ رکھواتے ہیں پچیس ہزار روپے پچاس ہزار روپے ایک لاکھ روپے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی پانچ لاکھ روپے ٹھیک ہے پھر کرایہ کم کر دیں گے ٹھیک ہے اگر یہ رقم ہو جائے پندرہ لاکھ روپے تو کرایہ بالکل ختم کر دیں گے جی تو یہ اسی کی ہی تو اسی کی ہی ایک صورت آگے چل کے پڑی اگلی کال دیجیے عمران بات کروں سے اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک جو آج کا کاروبار ہوتا ہے یہ آن لائن شاپنگ ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کو ایز اے کاروبار کرنا ہو تو ہم کر سکتے ہیں کیا ٹھیک ہے جی آن لائن شاپنگ اور ٹریڈنگ دیکھیں آن لائن ٹریڈنگ جو ہے ایک ٹریڈنگ ہے مسئلہ یہ ہے کہ تجارت کے جو بیسک اصول و ضوابط ہیں وہ ایک ہی ہیں ٹھیک جی. آن لائن ٹریڈنگ کے لیے بھی ایک ہی ہے جی. ٹھیک اس کے لیے بھی ایک ہی ہیں جی. تو ان اصول و ضوابط کو ہر جگہ اپلائی کیا جائے گا جی. اب بہتر یہ ہے کہ آپ آن لائن ٹریڈنگ کس سطح پہ کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی بہت ساری نوعیتیں مثال کے طور پر ایک بہت بڑا پیج ہے آن لائن کا آن لائن مارکیٹنگ کا پیج ہے ٹھیک ہے کی ایک کمپنی ہے اس کا یہ پیج ہے اور کاروباری حضرات جو ہے وہ اس سے بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کیا ہے کہ پیج ہے ایک آئی ٹی کمپنی کا ٹھیک ہے اور اس پیج پر مختلف انواع لوگوں نے اپنے پروڈکٹس رکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ابھی آئی ٹی کمپنی جو ہے ان کے پروڈکٹس کی تشہیر کر رہی ہوتی ہے ٹھیک لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ اس کی خود بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کی اپنی چیزیں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے پاکستان میں سر جو پیچھے چل رہے ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی تشہیر بھی کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ایک تو ضرورت ہو گئی دوسرا یہ کہ اپنی کمپنی کی ہی ایک ویب پیج بنا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے کام کرتے ہیں تیسری صرف یہ ہے کہ ایک کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی اس کمپنی اور گاہک کو ملوانے کا کام کرتے ہیں تو آن لائن ٹریڈنگ تو ایک لفظ ہے نا اس پوری فیلڈ کے اندر ان کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ کمیشن ایجنٹ ہیں یہ خریدنے والے ہیں یہ بیچنے والے ہیں یہ سروسز فراہم کر رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے اپنی پوزیشن جب تک بیان نہیں کریں گے تو جو یعنی متعین جواب ہے وہ دینا مشکل ہے ٹھیک تو کاروبار کی بیسک ایک ہی ہے کاروبار کی بیسک آپ کو سیکھنا گی تجارت کورس ہمارے یہاں ہوا تھا تو تجارت کورس چالیس تالیس انت کی اپلیکیشن میں بھی موجود ہے تجارت کورس میں جا کے آپ اس کے جو لیکچرز ہیں ان کو سُنیے اللہ نے چاہ تو بہت ہی مفید معلومات آپ کو وہاں سے سیکھنے کو ملیں گی ٹھیک اور آکام تجارت ای پی نائنٹی ون جو ہے وہ بھی ہماری اسی سے ریلیٹڈ تھی اچھا یہ مجھے یاد ہے تو وہ بھی اگر دیکھنے ہماری ویب سائٹ وغیرہ سے تو ان اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکیں گے اگلی کال دیجیے میں لاہور سے بول رہا ہوں محمد لیاس میرا نام کسی کے ساتھ کام کرنا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پانچ لاکھ روپیہ دو ہم نے یہ مال خریدنا ہے یہ مال خریدنا تو اس میں ہم دونوں کی پارٹنر ہے کہ کوئی پیس ہے جیسے کوئی شرٹ کے پیس ہے یا کوئی لائے, پینٹ ہے یا کوئی شرٹ ہے تو وہ اس میں ایک پیس میں اسی روپے بچیں گے وہ پیس میں آدھے تمہارے ہوں گے آدھے ہمارے تو کچھ پیسے وہ ڈالے گا دو ڈھائی لاکھ وہ ڈالے گا پیس میں کوئی پانچ لاکھ میں ڈالوں گا تو ہم پارٹنر کریں گے یہ پیس جملے میں آتا ہے ٹھیک سوال یہ کیا کہ کوئی شخص ہے جو کاروبار کرتا ہے آلریڈی تو شرٹ پیس ہے اور ان کی آخری بات سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ساڑھے سات آٹھ لاکھ روپے کے وہ مالیت کے ہیں لیکن اس شخص کے بعد دو ڈھائی لاکھ روپے ہیں تو باقی جو پیسے ہیں 5 و بیش پانچ لاکھ روپے وہ یہ ڈالیں گے اور یہ پارٹنر شپ ہو جائے گی اور فی شرٹ کے حساب سے جو بھی نفع ہوگا شرٹ کہاں ہے شرٹ کا ہے شرٹ پیس شرٹ کہاں ہے یہ تو ایسا ہے کہ اس شخص کو جس کے پاس دو ڈھائی لاکھ روپے ہیں جی اس کو وہ خریدنی ہے جی تو بہت آسان مسئلہ ہے ٹھیک ہے وہ اپنے پیسے ملائے یا اپنے پیسے ملائیں دونوں پیسے مل گئے جی اب ان دونوں پیسوں سے کاروبار کریں گے یہ ٹھیک وہ کاروبار ایک ڈیل پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے ٹھیک ضروری نہیں کہ وہ کاروبار سالوں سال چلے گا ٹھیک ہے ایک ڈیل کے لیے بھی شراکت ہو سکتی سمجھ میں یہ ڈیل ہے تو دونوں پیسے ملا کر جی یہ طے کر لیں کہ نفع کس کا کتنا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ طے تناسب میں کریں پرسنٹیج میں ٹھیک ہے فیگر میں نہ کریں ٹھیک ہے ابھی انہوں نے یہی بولا کہ اسی روپئے ہوگا تو چالیس ان کے ہوں گے چالیس میں گے تو فیگر ہوگا ففٹی ففٹی ٹھیک ہے ففٹی کر لیں گے ففٹی ففٹی نفع ہوگا ٹھیک ہے اور نقصان جو ہے جس کا اتنا کیپیٹل ہے اسی اعتبار گا ٹھیک نقصان بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب دونوں سے کسی ایک نے جا کے خریداری کی ٹھیک ہے امال خریدا خریدنے کے بعد غیر باتیں بیچے گا جی بیچا جو نفع ہوا تقسیم کر لیں چاہیں تو اس شاخت کو مزید آگے کنٹینیو کر لیں چاہیں تو ختم کر لیں ٹھیک آپ کا جواب مل گیا اور بڑا مطلب یہ ہوا کہ وہ حل نکلا حل بھی نکلتا निक... ہے ہمارے یہاں حل ہی دیا آپ نے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میں شاہد اقبال اطاری بول رہا ہوں سمندری سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ قسطوں پہ چیزیں لیتے ہیں اور قسطوں پہ جو اصل مالک بیچنے والے ہوتے ہیں وہ ساری بات ہے وہ زیادہ آخر میں رقم جمع کر کر کے آخر میں زیادہ بن جاتی اصل رقم سے تو یہ قسطوں پہ چیز لینے گائز ہے کہ نہیں سب قسطوں پہ چیز آخر میں رقم زیادہ بن جاتی ہے وہ اصل میں جو قسطوں پہ لے رہے ہیں دو ہزار روپے مہینہ کر کے یا دو لاکھ روپے مہینہ کر کے بھی لے رہے ہیں تو جو کیش میں چیز جتنے کی تھی اس سے تو زیادہ ہی بن گئے نہیں دیکھیے کسی چیز کو نقد بیچنا ہو تو سستی بیچنا ادھار بیچنا ہو تو مہنگی بیچنا یہ جائز ہے ٹھیک اب ادھار کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک یہ ہی ہوتا ہے کہ جناب جتنی بھی رقم ہے یہ مشت بعد میں لی جائے ٹھیک ہے میں نے بعد دینی ہے سارا بعد دینی ہے دوسری صرف یہ ہے کہ اس کو قسطوں میں بانٹ دیا جائے تو قسطوں کے کام میں یہی ہوتا ہے کہ وہ رقمیں بانٹ دی جاتی ہے کچھ مہینوں پر دینے والے کی بھی صورت ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ رقم دے رہا ہوتا ہے فی نستے ہی تو یہ کام جائز ہے لیکن جو کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں ان کے کام میں کافی کچھ خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں کس کمپنی کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے کیا شرائط و ضوابط ہے ان تمام کی تفصیل بتا کر علماء سے رہنمائی حاصل کریں اچھا میروز بھائی ایک بڑی ہی عجیب و غریب صورت سامنے آئی جی ایک شخص کہتا ہے کہ جناب پچھلے دن یہ سوال آیا ہوا تھا ہمارے پاس جی کہ یہ چیز آپ نے خریدنی ہے قسطوں میں بارہ ہزار روپے کی ٹھیک ہے نقد ملتی ہے دس ہزار روپے کی ٹھیک ہے تو یہ دس ہزار روپے مجھ سے لے جاؤ ٹھیک ہے اور مجھے بارہ ہزار لوٹا دینا ٹھیک ہے یعنی چیز کیش میں خرید مطلب ہوگا یہ کہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں قسطوں کا تو ان کی پوری شرائط ثابت ہوتی ہوں گی کو اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوگا دوسرے خود ساختہ سمجھدار نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ بھائی دس ہزار کی نقد دیتا ہے وہ دس ہزار میں سے لے لو لیکن تم نے چھ مہینے بعد اتنے میں وہ چیز بیچتا ہے بارہ ہزار کی ٹھیک ہے تو مجھے بارہ ہزار واپس کر دینا ٹھیک جب بھی سورت میرے سامنے آئی تو میرے قرآن مجید فقانی تبارک الحرم اللہ, اللہ تعالی نے خیز و فروخت کو حلال قرار دیا ہے سود کو حرام قرار دیا ہے اس شخص نے کیا کیا خیز و فروخت کی ہے اس نے جیسے اس قبضہ دیا, دیا, دیا ہے جی اگر یہ علماء سے رہنمائی حاصل کرتا جی تو اس کو یہ مشورہ دیا جاتا کہ یہ دس ہزار روپے لے کر اس کو ساتھ لے کر چلے جاؤ دکان پر ٹھیک ہے اور وہ خود چیز اپنے لیے خرید لو ٹھیک ہے اپنے لیے خریدنے کے بعد قبضہ کرنے کے بعد اس کو بارہ ہزار کے بھیج دو ٹھیک ہے یہ ہوتی تجارت یہ جائز ہو, ہو جاتی جائز ہو جاتی ٹھیک ہے لیکن اس نے پیسے دے دیے یہ دس ہزار لے جاؤ بارہ ہزار دے دینا یہ سودھی معاملہ ہے مقصود ایک ہی لیکن ایک صورت میں وہ صورت ایک صورت میں وہ حلال تجارت بہتحال یہ لوگ جو ہے وہ ایک آ جائے گا کہ قابل رحم ہے ठीक. اللہ تعالیٰ ہدایت سے فرمائے اور عمل کا جذباتہ فرمائے مفسد آپ نے جیسے کہا اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی بھی ایک انداز سے دیکھیے کہ دعوت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ کئی انداز سے کوشش کر رہی ہے اسی میں مدانی دورہ بھی ہے جو بالخو چھٹی کے دن ہوتا ہے مدنی قافلے بھی ہیں جمعرات کو ہونے والا اجتماع بھی ہے اور خود مدانی چینل کی جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے تو دیکھتے رہیے مدنی چینل حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم